سیم بہ گل بلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی حدل جب جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو وَوَالِدٍ وَمَا ہوں والد اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی لقد خلقنا الانسان كبد کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے سب الحد کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا یقول کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں المالہ آئی کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیس نش اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے وہ دئی نج اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا دلہ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا او یا دی پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتے دار یتیم کو او مسکین یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو سو بس ریوچل پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے اولائک اصحاب بل یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں والذین کفروا هم اصحاب اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا ہے وہ نفروست والے لوگ ہیں ن <عليهن نار مؤصده> ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی